أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى صدق اللہ العظیم آج ہمارا سبق صورتحا کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سے شروع ہوتا ہے اللہ جل اللّہ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مشرقین ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان سے پہلے جو کافر گزر گئے ہیں ان کے حالات کو دیکھیں اور غور و فکر کریں یہ کافر جب شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان قوموں کے گھر موجود ہیں جو کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک کیے گئے ہیں اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ ختم ہو گئے اور انہوں نے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہیں وہ موجود ہیں تو ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ختم کیا اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی ختم کرنے پر قادر ہے لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنانچہ ان کفار اور مشرقین کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ہلاک کیا اور آخرت میں تو ان کا عذاب ہے اس لیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب کیوں نہیں آتا تو یہ ان کی غلطی ہے عذاب اللہ کا حکم ہے وہ جب چاہے لاتا ہے اور جب چاہے اسے روک لیتا ہے افلم یہ دلوم کملک نہ قبل مین القرو نیم شونفی مسا کی تو کیا ان لوگوں کو اب تک اس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو حق بات قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک کیا ہے وہ لوگ کہاں رہتے تھے امریکہ یا افریقہ میں نہیں رہتے تھے بلکہ انہیں ان میں سے بعض کے رہنے کے رہنے مقامات میں یہ لوگ بھی چلتے پھرتے ہیں شام کو جاتے ہوئے اہل مکہ کے رستے میں بعض ان قوموں کے مکانات بھی آتے ہیں ان نفیدا لی کل آیا اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ آج بھی وہ گھر موجود ہیں لیکن اس میں کوئی بھی نہیں ہے آج بھی وہ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکانات موجود ہیں لیکن اس میں رہتا کوئی بھی نہیں ہے یہ سب اللہ کا عذاب ہے عقل والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک کافی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ان پر عذاب آیا ان پر کیوں نہیں آتا ہے کلیمتن سبقت میں رب کلکان اگر اللہ تعالی کی طرف سے بات مقرر نہ ہوتی سبقت میں رب کا جو کہ پہلے طے ہو چکی ہے تقدیر میں پہلے لکھی جا چکی ہے کہ ان پر عذاب کب آنے والا ہے اور کس پر عذاب آئے گا اور کس پر نہیں آئے گا لکانہ لزامن تو عذاب ضرور آ جاتا وہ اجلسم اور اگر وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو عذاب جلدی آتا لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان کا جو کفر ہے اس کی وجہ سے عذاب تو آنا چاہیے لیکن عذاب فوراً کیوں نہیں آ رہا اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ جس وقت وہ چاہے گا عذاب ان پر لائے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا ایمان کی ہدایت دے گا تو آپ دیکھیں یا سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے کتنی سخت مخالفت کی ہے اور کتنی سخت دشمنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لیکن ان کو اللہ نے عذاب نہیں دیا بلکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی وہ مسلمان ہو گئے تو یہ سب اللہ کا کام ہے اگر کافروں پر جلدی جلدی عذاب نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خود جانتا ہے کہ کس وقت عذاب دینا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے فسم عالامہ یقول وسب بہ بحمد رب کا قبل طلوع و قبل غروبہ یہ کافر اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کو ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ کے صحابہ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں کیا کریں گے فصبر آپ صبر کریں ان کی باتوں پر وسب بہ بحمد رب کا اور اللہ کو یاد کریں اللہ کی حمدنا بیان کریں کس کس وقت قبل طلوع شمسی سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز وہ قبل اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کی نماز وہ من آنا السب اور آپ رات کے اطراف میں اللہ کو یاد کریں اللہ کی تصبیح بیان کریں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز بے نہرد اور دن کے بعض وقتوں میں بھی آپ عبادت کریں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ بھی آپ نفل نمازوں کی طرف متوجہ رہیں لا اللہ شاید آپ راضی ہو جائیں شاید آپ خوش ہو جائیں یعنی ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے پیغمبر علیہ السلط وسلام کو دو طریقے بتائے ہیں دشمن کے ماحول میں رہنے کے آپ دشمن کے ماحول میں رہتے ہیں آپ ان کو اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ گالیاں دیتے ہیں تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں صبر کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے ورنہ بڑے سے بڑا طاقتور آدمی ہو اگر وہ صبر نہ کرے تو یا وہ بدلہ لے گا یا وہ بدلہ نہیں لے سکتا دونوں حالتوں میں اسے سکون نہیں ملتا بدلہ لے تو اس کے دشمنوں میں اور اضافہ ہو جائے گا کسی کے باپ کو مار دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بچے اور اس کی نسل اس کی اولاد اس کا خاندان سب اس کے خلاف ہو جائیں گے آج نہیں تو کل کھڑے ہوں گے دشمن سے یا تو انسان بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا دونوں حالتوں میں انسان پریشان رہتا ہے اگر کافروں کے ماحول میں آپ رہتے ہیں بدلہ لے لیتے ہیں تب بھی مشکل ہے اور بدلہ نہیں لے سکتے تو ہر وقت غم آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کو میں کیسے ماروں تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کا بہت اچھا علاج بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی ایزا سے بچنے کے دو طریقے بتلائے ایک طریقہ یہ کہ آپ صبر کریں اس لیے کہ ابھی طاقت کافی نہیں ہے انہی کے ماحول میں آپ رہتے ہیں تو کسی کو اگر مار دیا جائے تو مشکل اور بھی بڑھ سکتی ہے کہاں جائیں گے پھر آپ فی الحال صبر کریں ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ اللہ کو یاد کریں اس لیے کہ ان دشمنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آپ اللہ کو یاد کریں اللہ کی یاد آپ کے دل کو تسلی بخشے گی آپ کے دل کو سکون ملے گا اس سے اور اللہ کو یاد کرنے کے وقت اللہ تعالی نے بتلا دیے ہیں قبل تو لوڑ شمسی و قبل غروب سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے فجر کی ظہر کی عصر کی نمازیں امن آنا اللہ اور رات کے اطراف میں مغرب عشاء، تحجد و اطراف ان اور دن کے بعض وقتوں میں اشراق کی نماز ہو گئی چاشت کی نماز ہو گئی ان سب اعمال کو جب آپ کریں گے لا اللہ شاید کہ آپ خوش ہو جائیں گے شاید کہ آپ کے دل کو اطمینان ملے گا تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہر وقت دینا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض وقت صبر بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اللہ جل جلالہ یہاں فرما رہے ہیں فصبر اعلی ماں یقہ <يَقُولُونَا> یہ لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اللہ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ آسان کرے تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دشمنوں کی ایزاؤں سے بچنے کے دو طریقے ہیں ایک صبر کرنا ہے دوسرے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو پوری دنیا میں پہنچانے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علاق ہی محمد وعلی و صحبی اجمائین سبحان بحمد اشد